الحمد لله الحمد لله, لله الذي خلق الإنسان علمه البجان وشرفه على صائر الأنباع بنود العرفان من مناسالحبی و نبی بی رسول ہی سید نال مما سلا والسلام سلا محلہ محمد نو ہم والجان سید دل سی وجا نسر اللہ من الله على من خالف الدین نسرب ملا من من خالف بل خوب برہ خصوصن حلا نل امال آؤ ابي ابی حنی فن نوبا و اما میں احمد رضافا الداعي الى عقائد الائمان سبحان الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب لو رکھی بلاکتو یو نم لو ل يا أي أيه وَلاذين آمنُمَلُعَيه وَسَّ لل تسم خلله وَصلِ على سدنا وَمول لا مححمدٍ وَوعلى لا عَ سدنا وَمول لا محممد وَبالال اصا تو سلا والیا الله دیا رسو للی کو سہبکیا سہی دیا ہبھی بللہ اسدا تو سلا والیا سہی دیا تم نبی ولی کو سابکیا مکین پو لو تبارک دا جلد و نبی نظرانہ پیش تو بعد بندہ جیسنچ پاک مصطفی صلی اللہ نے آپ بارگاہبلی حاضری تو جہان دوبہ گرامی میری و موضوع دل دل مسترد, مسترد, مسترد کتاب, کتاب موجود شریف الخل شریف سیرت الیا بلداب الخرا قرآن و حدیث نے تحقیقات کی روشنی گفتگو کرنے کی سادت حاصل کرا گا نوری پہ چیز اور اور اس اساتی like. نور نور دم جب کہ نور رسائل مطالعے اندر اور گئی روم، نور نور دی اس دنیا روشن کر دے ابتدا نور دسمیاں نور دو قسمان ایک, ایک ن so نور, نور اقلی اقلی اتنی... اقلی اقلی؟ اقلی نی، اس روشنی کہ جاتے اک کے ذریعے نہ بلکہ اکلو من تسلیم کرے رب سلام قرآن ہدایت یہ ساری چیزاں نور انور تے نور من بھی طرح طرح آ اللہ دا تو نور ظلم پاسے آیا گیا کہ گمرائی گمرائی ایمان کے کے اسلام دی ہدا نور آخ نی نور من خود اللہ دور اور رب دے اپنے نور ہونے کے مبین جلنا شانونے پر مایا ہے لوگوں تہارے قول ایک برہان واضح تحق قاتع تحق دلیل لیحظی لیحظی آ گئی نے برہان تو مراد اللہ دے پیارے بابو والے اللہ دی تو آپ دلیل بن کے تشریف لائے نے اور اگلے اللہ تمہارا کتا شاہ نے فرمایا خال کائنات کائنا چلنا شانو نشاد فرمایا ون زلنا ال پورم اللہ تبارک و تالا شان نے فرمایا تارے لال اپنی آخری کتاب وے اللہ تبارک و تالا نے فرمایا نور اپنے آنے آنے پیارے محبوب وے اللہ اللہ مبارک فرمان نور ہے معلوما نور اس وے اسی نور اس نور نو آخیا جانو جہ نور آپ اکا دا دیکھے نور کا مشادہ کرے اس نور نور اسی آخ اور او نور سورج چمک دے چند دور بھی ویک گا سورج دور بھی ویک گا او نور حصی وے اپنی نور دا تو اشادہ کر لے گا خالقِ کائنات جللہ شاہ نہو نے قرآن دی نورانیت نو بی بیان کی تاوے نور اقلی تے نور مان بیئے اللہ تبارک و تعالی جللہ شاہ نہو نے سورج سے چند نو بی نور بخشی ہوئے سورج سے چند نو بی نور عطا فرمایا اس نور نو نور اسی آفے گا کیونکہ خالقِ کائنات جللہ شاہ نہو نے قرآنِ حقیم دے اندر گیار میں پارے دے اندر اشارت فرمایا وہ الولادی جہل الشمتہ دیا خالق خالق خالق خالق جل شان فرمایا او ذات جس نے سورج نیا روشنی, روشنی بخشی وے چن نور بنایا وے مارا مارا معلوم ہویا <hayat> کہ سورج چن بھی, چند بھی بھی اللہ جہیقت سامنے آ گئی کہ نور دیا دو نور اکلی نورسی نور اکلی ان آخان گے کہ جنوب اکل من لائے کہ نور اے جی اللہ کا اس اس نور اللہ پیارے بابو نور بنایا آپ نور نور بنایا بنایا بنایا را. را. نبی, نبی سلام ہدایت اور اس نظریے ہی مان رکھنا ہر بندہ ضروری رکھے اللہ اگر کسی بندے بندہ بابو ہدایت اعتبار نہیں پیارے علیہ اسلام آپ دنیا دنیا کی کے اسلام اسلام اس اللہ نوری اور آپ علیہ السلام علیہ نور حصی بھی تعالیٰ نے نور حصی اس طرح بنایا کہ نبی پاک اسلام کا جسم مبارک اللہ تبارک نے اور لوگ نے نبی اللہ وسلم نے نبی نور اور سب تو مضبوط دلیل مبارک روح زیادہ رب تالا نے جسم سی آپ ہے تے نور تمام اللہ سی اللہ اللہ جگر اس رب سونے نے بنایا اور جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے اس نور دہ انکار کرے نور ہسی دہ انکار کرے او بندہ گمراہ تے بددین بند کرے علماء نے اپنی کتابہ دے اندر اس حقیقتوں بیان کی دائے اور موجودہ دور تے اتفاقی مسئلہ ہے اور بلکہ اہل سنت تے بد مدہ افتر کہنے درمیان وہابی دیوبندیاں نے درمیان ایک ایک فرق فرق علیہ السلام نور مندے بد دیوبندی نبی پاک نورانیت کا انکار السلام پاکلام نور پاک کا آپ کی نورانیت کا انکار کرے گا بد بازا دیو بندی دربی دربی دربی دربا دربا دربا دربا دربا دوستان اگرامی القدر جڑی آئین مبارکہ آپ از رات میں سامنے تلاوت کیتی ہوئے اس آئین مبارکہ دی اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیار مابود علیہ السلام جنورانیت آپ کے نور ہونے میں بیان کیتا ہے ذرا پیار اللہ تو سبحان اللہ خالق کائنات جللہ شانوں نے ارشاد فرمایا جلشانو ارشاد فرمایا قد جا من نوروں و کتاب جلا نے فرمایا تبارک تحقیق تحقیق اللہ اللہ مطالعہ اللہ اللہ اور اللہ تبارک دیا بیان کی تب نور تو مراد اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب السلام بیان کیا جیسے لکھا ہوا فرما نے پیارے مابو اللہ روشن آیا ہے مبارکہ دے اخبار تفاسیر دی روشنی بچ نور تو مراد کامنا دل آدی نے دار اور آیا اندر نبی پاس کے ضرور آنے متلکل بیان کیتا گیا نور ہدیش نہیں کی نور یہ مدینے الانبیاء والمرسلین نور Of of جب آیا بار بار بتلا لکھا ہوا جا لا لا لا دی مطلب یہ ہویا کہ اللہ کے پیارے محبوب نورن خان نور اتلی ہوئے اللہ دے پیارے بہبو اور اس حقیقت کردہ ہویا شیخ احمد مال کی رحم اللہ آپ نے آئے پاک کی تفسیر بیان کر دو فرماندے ش محمد آپ اللہ اللہ اللہ نے آیا مبارک بھی اپنے رکھ داسے پیارے بابو روشن اس نبی نبی پاک پاک ہر نور نور ہومنا دلال, دلال مدی نے اللہ اور نور اسی دے پیارے السلام معلوم ہوا سورج چند گیا۔ کی ہو بلکہ صلی اللہ حقیقت صلی اللہ علیہ علیہ سارے مخلوقات حدیث راوی جتنے مضبوط راوی. راوی. یعنی حدیث ہے دلائل المحبوبہ جیل نمبر پانچ اور سفا نمبر چار سو تریاسی پاک موجود سے دلائل المحبوبہ جب امام ہے <سائش <اور> <سائش> <قبرادی> <سائش> پہلی پہلی جلد نمبر روایت موجود ہے اس تو علاوہ جلد نمبر گیارہ سفا نمبر ایک سو چھیانوے کئی بات موجود ہے اللہ جنہ تبارا کر تالا نے بڑی فضیلتا دشانہ جناب سیدنا حضرت ابو را رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرمو دینے جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا حضرت آتمالہ نبینا علیہ السلام نو پیدا فرمایا بے آپ نے اپنی اولاد نو بے کچھ جا اولاد رچو کچھ لوگان واللہ تبارک و تعالیٰ نے بالنباس تے فضیلت اتا فرمائی فجالہ یرا فضائلہ باہدہ مالالباہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے نے اللہ مینو بھی لیکن فرمایا فرما فرانی کالا رب منہادا کال ہادا کا رو و هو اول او نو اول ہے حضرت نورتیا میں شکل ہوا سا حضرت آدمے بارک نے فرمایا, آدادا آدادا اے بیٹے احمد جڑا اول بھی, بھی نور جڑا دا دا سب پہلا شباد کرے گا سب پہلا اودی شباب قبول کی جاوے گی نور سورتر علی صلۃ والسلام دے عقیدے دے نال حلنا ہوے گا معلوم ہوا اللہ سب آل آل آل آل آل تو پہلا شباد کرے گا شباد قبول کی جائے گی معلوم ہوا اللہ دیا بابو سلا تو السلام نے شباد کرنی میں کسی باہ بھی اس پارا سر بریال چھ چیال سارا کو ہاتھوں بے حد درد جس دائے دے بے پسارا میں ہوبانیں اتنا چون ہو میں قربانی اتنا تو بابو جنا ملیا نبی سہارا اللہ پیارے بابو والے سلا تو سلام کمالے گلام دی شباد کر شباد کرے گا میرا کم دری تاجدار دشباد اللہ دے پیارے بابو والے سلام دشباد جدان ہو مارو گا تاجدار امان امان اللہ قیامت فمن فمن لم لم, يؤمن بها لم من مالحا اللہ اللہ نے شاد میری شباد لیکن میری شباد تو بندہ تدار ہوگا جڑا بندہ میری شباد رکھ د ی بڑے میرے دادداری مبارکہ ترجمانی کردیا پنا آج پو سلے اول کی پنا آج پاگ <تصفح> مانیں گے قیا میں اگر مان گئے دے پیارے پیارے رب تعالی نے نور اور آپ دو میرے سامنے کتاب موجود ہے صحفہ, صحفہ نمبر دا نوازی, دا نوازی اور نوے صحفہ ایک آنوے دے اندر جاتے حدیث پاک ختم ہوندی پہ اس حدیث پاک نے جریل القادم اور تیسیل نے بیان کیتا سیرت عزبیہ شریف جل نمبر اکے اور صحفہ نمبر دا سینطالی بودے اندر بھی حدیث پاک خوجودے اصل بچہ حدیث پاک نے بیان کیتا امام بخاری دے استاذ حضرت سیدنا امام عبد رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا اللہ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਸੇ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਮੁਸੰਨਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਲ ਮੁਸੰਨਫ ਦਾ ਅਲ ਜਜ਼ਲ ਮਫਕੂਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੇ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਜਦੀਆਂ ਵਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਉਸ ਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕੇ ਬਗ਼ਜ਼ ਅਦਾਬਤ ਕੁਸ਼ਣੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੇ ਬਾਤ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ ਸੇ ਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ اس کے اصل مصنف لیکن روالے جس طرح دو کتاب کا حوالہ میں جناب نے سامنے پیش کیا اس فتاوہ حدیثیہ امام ابن حجر بہتنی مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داوے او دے اندر بھی اس حدیث پاک کو آپ نے بیان کی تاوے اس طولہ و حصیرہ مطالع و امام فاسی تھی کتاب کشفر خقہ امام جلونی دی او دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک بے اندر نمی پاک علیہ السلام نے بارگاہ تے جناب سید صلی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آنو نے سوال سب, سب تو پہلے اللہ تعالیٰ یہ حقیقت معلوم کرنا چاہتا سب تو پہلا اللہ تبارہ برت نے پیدا کروایا نور, نور تخلیق ذکر ذکر معلوم کائنات میں آپ نے سامنے عربی بھارت پڑھ دینا تاکہ کوئی اللہ دی سبحان اللہ ان جابر ابن عبد الله الانصاری یہ قال کلت یا رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم بی ابي ان تاب عمي اخبرني عن اول شيء خلقه الله تعالى قبل الاشياء سبحان الله قال صلى الله تعالی علیہ والہ وسلم یا جابر نب موری فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حیث شاء اللہ ولم يكن في ذلك الوقت لوحاں ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شنش ولا قمر ولا جنی ولا, ولا, ولا انسی ولما اراد الله تعالى ان الخلق قسم ذلك النور اربعه اجزاء من الجزء خلق من الجزء الافضل خلق من الجزء الافضل الكلام ومن الطالب اللوح من الطالب العرش ثم الجزء الرابع اربعه اجزاء خلق من الافضل حملت العرش ومن الطالب الكرسي جاء من الطالب باق ثم قسم الرابع اربعه اجزاء جن تمار سمت مرا بیل پخلام وَمِنَ التَّعْنِ نُورَ قُلُوبِهِمْ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَمِنَ التَّعْلِسِ نُورَ اُنسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيدُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ میرے آمدنی صلی اللہ جدو سوال کی یا عرض عرض رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان ہو جا یار سب سو پہلا رسونے پیدا فرمایا نور میرے آقا میرے آقا آقا آپ اللہ اللہ اللہ اللہ نے فرمایا جدو جی نبی, نبی حضور پاک اللہ نے اتو نور بنیا کسی مسلمان اللہ نے یہ کہ یعنی بال بیمان کلفی وجود ہی نبی نور پیدا کیا ہے مطلب اے نہیں ہے کہ نبی نور اللہ تبارک اللہ, اللہ تبارک وسیلہ یعنی مطلب اللہ تبارک نبی علیہ السلام علیہ السلام فرمایا یہ چیزیں موجود نہیں فرمایا اللہ <سؤال> انسان جدو ارادہ فرمایا نو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے مخلوق نو پیدا کرے نور مبارک فرمائے ح گئے پہلے تو اللہ تبارک مطالعہ نے قلم پیدا نو پیدا کی رو دے حصے نو پیدا فرمایا چوتھا حصہ تبارک وطالعہ نے پہلا جہاں حصہ تبارک وطالعہ نے باقی فرشتوں پیدا کیا اللہ تبارک وطالعہ نے چار حصے تقسیم کیا پہلے حصے تو اللہ نے آسمان پیدا کیا دوسرے حصے فرمایا نو پیدا فرمایا تیسرے تیسرے تو اللہ پیدا پیدا پیدا چوتھا حصہ چار حصیہ تقسیم فرمایا وے و تعالی نے پہلے حصے تو مومنا کھا دے نور نو پیدا فرمایا وے معلوم تقسیم پر پہلے, پہلے سے مومنہ نور, نو ست نور نو پیدا تیسرا اللہ تبارک را نے نورسرے مومنا محبت پیدا فرمایا وے منس محبت نبی پاک دے نور مبارک کو مان لے گا کہ جہاں وچ اللہ تبارک بتا نے نور تے چمک رکھی ہو جیڑا نورِ محمدی دا ملکر ہو گا اور نبی پاک تے ایمان کے میں لانے گا ایمان تے اس ہی نہیں لے کیا ہونا کہ جیڑا جیڑا نبی پاک تے ایمان رکھتا ہو دے گا پھر اللہ تبارک و تعالی انہوں تمام ذریعات دین تے ایمان دے توفیق نہیں دے دے گا کیوں کہ وہ دل ویچ اکھان تے نورِ محمدی دی چمک ہو دے گا اسی آستے شائع میں کیا تو گلک گلک شاعر کیا, شای کیا؟ شای شای احمدی, شای احمدی کا چمن میں ظہور ہر ہر میں میں شجر, شجر محمد کا بل نور بل حضرت سیدر سیدر سیدر جابر رضی اللہ اللہ تو تو اس وقت پیدا علیہ اسلام بھی موجود نہیں آپ کی بھی تخلیق نہیں ہوئی محمد اللہ آپ روشن آہا آدم آدم نور پہلا پیدا و دوستانے کرام یہ وقادر حدیث میں کتابہ دے اندر دجن درجنا احادیثا دو ایک تو علیہ الصلوۃ دے نور اسی ہونے دے کتابہ دے اندر حدیث ہے کتابہ دے اندر حدیث موجود سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی حدیث سے آف آف یان یان او دے اندر کے میرے اچانک میں تلاش اللہ پیارے محبوبہ شیف لے کے نبی جدو کمرہ مبارکر مبارک تشریف لے کے آرما <سؤال> فتح <فضا سؤال> اللہ فتح <آ تو> <سؤال> <برحی سح> میں میں سوئی تو تو جدو اللہ حلام سارے بہت خوشی آباد نوری بنایا ہے نور علیہ السلام نوری دوستان گرامی حضرت جامع مشکل مدینہ دوسری جناب سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپ فرماتے ہیں لم کان الیوم الذی دخل فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضا منھا كل شیء روشن ہو گئی معلوم کو چاند کو بھی زیادہ حضور چہر ان چاند بھی حضور احسلام چاند کو بھی زیادہ روشن نظر آ رہا محمد <وع ter jer girlfriend> جابر, جابر بن عبدہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی حدیث پاک امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمتہ اللہ تعالی علیہ شمائل محمدیۃ محمد کے اندر بیان کیتا ہے صفہ نمبر 39 کے اندر حدیث پاک ودسوند دارمی شریف کے اندر باب فی حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجم کبیر کے اندر امام تبرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک بیان کی دی ہے اپ فرماتے ہیں چاندنی رات میں بے قدامت کدی میں نبی اللہ تعالی چمک رہے چند نو ویخا سا کدی اللہ پیارے محبوب نو ویک سا لیکن مینو نبی پاک اسلام کا چہرہ چاند تو زیادہ روشن سزا آیا اے اسی سلطان روشنا ہے تارے کر کر دے چی چی چل دے سانو سجنا باجا ہو جان چل سے قدر نہیں تیرا جنم گبایا بہو یار ملے ایک پیرا ہو, ہو, ہو, ہو روشن سی اور لال نبی پاک اسلام جس میں جوزی نے کے جس میں جناب ولپ کے إِلَّا غَلَبَ ول رولہ دو اللہ مبارک مبارک سے جدو اللہ دے بابو چارے سنگ سل تعالی چروشنی آپ چر امر دی روشنی چراغ دی روشنی تے غالب آ جی سی معلوم ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن نور پاک اللہ نے سب تو پہلا پیدا کیتا اور کائنات تھی ہر شہن نبی پاک دن نور تو پیدا فرمایا جس طرح حدیث جاتے تو بھی گل واضح ہوئی ہے تے المدخل دی دوسری جلدے امام ابن العاج ملکی رحمت اللہ تعالیٰ ساتائی ستاوی اجری جاپتہ وشال ہویا دوسری جلدے اندر آپ نے ایک طویل حدیث پاک شفاو الصدور بہت نور فقیر مختلف مخلوقات پیدا کیا نرور سورج نبی تو بنے جناب سیدنا امام ابن الہادم کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے فنور ال من نور محمد و نور من نور محمد, محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم و نور من نوره صلی اللہ علیہ والہ وسلم و نور النهار من نوره صلی اللہ علیہ والہ وسلم و من نوره صلی اللہ علیہ والہ وسلم و نور المعارفه الشمس و نور القمر <متحدث> صلی اللہ آپ صل فرما دین محمدی نور نور تو بنیا میں کلم کا بھی نور ن محمدی بنیا لوہ نور بھی نور محمدیا نور چمکا نور مار پتے بھی نور محمد کی چمک سورج دور چند دور اکیا نور بھی رب سونے نے آپ پیارے ماں بہت نور تو پیدا فرمایا ہے ہر شاید پاس لوٹ اگر زمینی ہر شہر گی سورج چندور چند نور, نور،, نور محمد اللہ چاہیے پلٹا نور نبی پاک دے نور نوی پات اس جدو نے چاہیے چند دوایا ڈبے سورج مڑا اسی امامت بولے امامے سنت ردی اللہ اوتال سورج الٹ پاؤں پلتے چاند اشارے جا سورج الٹ پاؤں پلتے چاند اشارے ہو جا ادھی نجدی دیکھ لے قدرت اللہ کے تو را را دیکھ آخر نور محمدی دی چمک ہوا جی نور محمد ہو لال کیا شان منگا اترا کرے گا ہر شاید آپ کامنا کے لال نور پاک میں دیکھے گا مننے گا اور نبی پاک علیہ السلام نے نور پاک آخ ہی مان لیا اللہ, اللہ تبارک و تعالی جنل شانہو شان بارگاہ بیدوائے خالق کائنات جنل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمتاں شاناں سرک کے دل دلال منمین توفیق اتا فرماوے حضور علیہ السلام سلام دی محبت علی زندگی دے وے حضور علیہ السلام دی محبت غلامی علی زندگی وے تکے اور اسی محبت غلامی علی زندگی وے تکے سن موت اتا فرماوے وآخر اتا وائے آسلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام چمائے بز میں دایت تیلا کو سلام آئے بز میں پہ لاکھوں تلا چمکا, چمکا سوئی باقاچان جے جی سوانی گرے چمکا سوئے باقاچان دل افرو سے سات پہلا کھو سدام جانے سدام سمئے بس میں ہلات پہلا سول رسول بول بول یہ سلام, سلام اہل بالال امین ولہاک عبداللہ سلام و, و, و عزell عزell علی سیدنا نبی ائے اور مسلم اللہم رب رحمت قبل منا ان کنت سمیر علیم وتواب علينا یا جو کی درس و بیان ہوا مولا اس ساری کار okay خیر کو و اسکار تسوام رضیہ پاک صاحب الہولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ارتس کے اندر خدیہ تنذرانہ تن پیش کرتے ہیں ضرور قبول فرمائیں۔ کے کے اللہ تعلق رکھنے جتنے بھی چھوٹے پڑے محبت غلامی الٰہی بحق بنتی فاطمہ قبر مولا کوئی خاتمہ اگر ذابت امرت کو نی ور قبول منو دست زمانے ائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ حضیری سیدنا اور مولانا